وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله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 دوستان گرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحده لا شریک جل وعلا دی حمد و صلاح درود خاتم الانبیاء لہو تحییتو و شناتو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و انسان ہر مخلوق دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے مولت بانیا نان جلسہ اور شرک محفل دی حاضری اپنی بار قبول فرما کے عجرِ عظیم عطا فرماوے اختصار د جناب دے سامنے جس موضوع تھے کلام کر گا اس دا عنوان ہے ایمان کی قدر و قیمت مت مولوی حضرات دیا انہ دے موضوع انہ دیا تقریر انزو بکھر ان بکھ تکریر وکری سنیں حکایت سنیں پچھلیا تاریخ دیا گلا سن چشتی بھی عجیب لوگ ان نموت نمیا تقریر کو سمجھ نہیں آتی یعنی جناب اور قوم کی ذہنیت پیش کر تو اے ذہن نشین فرماگنوں کے ایک کوندیہ تقریر ایک کوندیہ تبلیغ شان و فضائل موجزات قصے حکایات نقل کر کے سنا دے بنا اے انتہائی آسان کم ہے اور ہر بندہ سنا زدنے سنا دے بھی آسان ہے سننا بھی آسان ہے شان و فضائل مو جزات پچھلیاں پچھلیا قوم یہ بیان کرنا اس کو آدھے تقریر اس کو کیا آدھے نہیں نہیں تو سب بہو بیٹھے بھٹ سوڈی سستی کو دیکھ کے میں کواب میری اپنی طبیعت خراب سیون لگ گئی نہ سستی نہیں <سؤال> <سؤال> اور کون ہوں تبلیغ تبلیغ کا ماننا اے ہوتا ہے کہ دورے حاضر دے جہتنے قوم کو ولہٹی اور جہاں فتنہ دے اندر قوم پئیے جو معاملات دین اسلام ایمان دے خلاف ہوئے کھڑے قوم نے جو نمیاں چیزاں رسم دین چ داخل کر دتا ہے انہ دے خلاف بولنا فتلیا خلاف بولنا بیان کرنا یہ تبلیغ ہوتی تو مقریر کا حکم نہیں تو جو علماء کو تقریر کا حکم نہیں کہ تسا تقریر کرو علماء کو تبلیغ کا حکم ہے تو اس واسطے اص لوگ کوشش کریں کہ جڑی خرابی معاشرے دے اندر قوم دے اندر لوگوں دے دل دماغ دے اندر جیڑی خرابی بڑھ گئی ہے بن گئی ہے اور جیڑی غفلت دے اندر ایک قوم ڈوب گئی ہے جس فتنے دے گئی ہے اس کو بیان کیتا جاوے تاکہ بیڑا مزید بڈے نہیں اترے <تصفح> اس واسطے میں کیا بیان کرنا جناب دے سامنے ایمان دی اس معاشرے ایمان دی قدر ویمت بیان کرنا ہے بھائی بندہ جی نے منچ دگوں مرلی مارے ساری سرکی کی دی مثال ہے منچ دگوں مرلی مارن آی گال ہے اس دور دے اندر ایمان دی کی قدرو کیمت بیان کرنا لیکن وحدہو لا شریک کی رحمت سے امید کر دے ہویا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات مولا سونے اپنی کتاب لارب مقدس کتاب دے اندر عجیب انداز دے ایمان دے اتے مضبوط راہ اور ایمان دے اتے پک ونگن دی مولا سون نے مخلوق قداوت لیتی پہلے آیت سنن وقت اس آیت دی سوفیانہ تفسیر سننے سا اس تو بعد نبی پاک سرکار دا درمان علیشان سن سل مکے سنشاد ربانی فرمایا او حل دینا آ منو آ مینو بلا گی والا سولیتاب والكتاب الذي نزل على رسوله من قبل ارشاد ربانيا فرمايا ايمان والو يا ايها الذين امنوا ايمان والو امنوا انے ڈٹ جاؤ ایمان لیاؤ بلا رسول ہی اللہ ولکتا بلدی ول والکتاب اور اللہ سونے دی کتاب دلہ بھی نزل علی رسول ہی او کتاب وہ جی اللہ دے رسول تے نادل ہوئی ہے لے آو اللہ دے دے رسول تے رسول مولا سونے دی کتاب تے جی اللہ دے دل ہوئی ہے اور جناب والی مولا سونے نے اگے چل اگے اگلی اسی آئی ہاتھ اندر اگے چل کے انہیں کتابوں دے اتنے جہیا پہلے نادل ہوئی نے اور ان رسولوں دے اتنے جڑے میرے پاک نبی تو پہلے آئے نے اُنَّ دینان دے کتاب رسول آخرت دے میں قیامت میامت اللہ سونے کے فرشت مولا سونے نے یا آمنو آ فرما کے یہ دس ریتا ہے اے ایمان, والو اے ایمان والو ایمان والو ایمان لیاؤ سوال پیدا ہوتا ہے مولا فرما لینا آمنو اے ایمان والو ایمان لیا جہ پہ ایمان والے والا دوبارہ کہ آمن آ مینو ایمان والو ایمان لیاؤ مولا سونے یہ پہلے ہی فرما دیتا ایمان والو پھر ایمان لیا دا حکم نہیں نہیں بلے دے لو یار یا منواہ مینو بلا گیورسو لفسری نامفسری نفسری آیت دیا دس تفسیر ڈاہ تفسر بیان فرمائیں اور میں ڈاہ تفسیر بیان ہی لگ پاس میں ڈاہ دو تفسیران جناب دے سامنے بیان کر دیا توجو تفصیر لیکن وہ ساریا نہیں بیان تھی سکی دو تفصیل اور میرا موضوع ہی ہوئے پہلی تفصیل نے فرمایا ہے، پہلی میں کہ مولا سونے نے ایمان والان والوت دیتی ہے کیا مطلب جڑے ایمان والے ہیں سن لیکن جہ ایمان دی خالی آڑ کھی کھڑے ہیں ایمان چاخل کہنا تھے آڑ کھی کھڑے ہیں داخل یہ گل <Hope> بھی کھولنے والی ہے ہن ایک تفصیل لوچی تفسیر دا، جل, دا، کہ مولا سونے ات منافقی نفرمایا وہ منافقی وہ جڑے کلمہ پڑھتے ہیں جڑے مسلماناں کو مسلماناں کو تو دیتی کھڑے کلما پڑھتے ہیں آدھے نشا مسلمان لیکن نبی پاک سرکار دی نبوت رسالت بن دیوت ریتی وی نس رے بج رہے ہیں یا تے انہوں دے بارے گلا کھڑی ہے کہ مولا نے انہوں کو فرمایا وہ کلمہ پڑھنے والے مناف ایمان والے ترمایا کلوا پڑے ہیں لیکن اندر منافقت رکھ رکھتے ہیں تفصیلات جناب کے سامنے بیان کرے توجہ مکے سبحان اللہ پہلی تفسیر مولا سونے نے جڑے مفسرین فرمائیں کہ مولا سونے نے ایمان والے آپ کو فرمایا ایسے ایمان آئے جڑے کلمہ پڑھ رہے ہیں کے اگا چلنا اگے چلنا وہاں ونجا اے گلے کے اونا ایمان دی آڑ کی لیکن ایمان چ دخل نہ تھے مثال لے فروائے ایک مکان مکان لے آسو پاسوں وہ دی چھت دیوار تو ہتھی کھڑی ہوتی ہے کو اسا جناب والی اج کل شیڑ بھی آدھے ہیں بتی چھت بھی آدھے ہیں چھت کھڑی کڑی ہے فرمایا ایک بندہ جا باہر بتی چھت ایک بندہ جڑا عمارت دے اندر فرمایا اویں سمجھو سفیا بھی کمال ایک ایسا مثالہ لے کے مسئلے سمجھا دے فرمایا جا دیوار تو تاہر کھڑا چھت دے تلے لیکن نہ تھوپ تج سارش تج سکے نہ اولے تج سرمی تج سکتا ہے نہ سردی بچ سکتا ہے فرمایا گا ہو باہر سر چھت اس کو بچا نہیں محفوظ گرمی تھی محفوظ ہے او بارش تھی محفوظ ہے وہ ہر شہ تحفوج ہے فرمایا ایمان میں پکا دئی اسلام دی عمارت چ داخل ہو ہوا باہر کھڑو کھڑوتے پر کلمہ ہے لیکن چھت تھے نہیں آیا نہیں, نہیں سمجھ آئی awesome. کھل کے سمجھا <سؤال> ایک بندہ باہر کھڑا او بھی چھت دلے ایک اندر کھڑا او بھی چھت دے تلے ہے چھت کے دے کے دے کے لیکن ایک دے در کے اتنے کامے ایک دے سر دے اتنے نا کے وہ ہے جا محفوظ جا باہر کڑے جا کھال ٹیک کدی کڑا جا لکا کھڑا سر لوکا ہی کھڑے جیویں سا قوم سا قوم ہر بیمانی کیتے اسلام نہ سارا گنتی ہے اسلام نے بھی سر لکائی بیٹھے لیکن نہ محفوظ نہ گرمی محفوظ نہ یہو تو محفوظ نہ تو محفوظ لیکن خالی آڑا کیڑے آڑا کی کڑے کلمے کا آدل مولوی صاحب اصا بھی مسلمان او مائک خدا دا بندہ ایک بندہ وہ ہے جا کھڑا چھتنے پلے ہے لیکن خالی آڑا کھیتی کڑا ہے یہ جڑے جی ہو جائے جی آڑے کھیلنے والے مسلمان مولا سونا ان کو فرمیندا ہے فرمایا ایمان والو کیا مطلب مولا نے تسا اپنے آپ آپ فرمائے <laughs> باہر جو چھت دا ٹوٹا بھا کل ہے ادے تلے سر نا ادے تلے کھڑے نل کیا تھی بارش تو بچ ویسے گرمی تردی تپا چھت دیکھی بچا سکتا جب تک عمارت داخل نہیں سرمائیے بزرگ فرمائیں فرمائیے جی کوٹا ہوں عمارت ہوں دا اسلام کچھ لوگ جیرے میں مولا سونے باہر تو نے فرمائی داخل بنا نہیں جو باہر سر اکا کر کھڑتے مسلمان تسلمان مالا فرما نا او آڑے کن لو او آسرے کن لو آن آسر کن لو آم پورا ایمان کنو آم آم پہلا ماضی دمے نو دوسرا امرسی امرچ حکم ثابت ہوتا ہے مولا فرمائد ہے سہارے کنو میرو پور لو جی تفصیل بزرگ فرمائے فرمایا یا بارے آئی وہ بھی آتے ہیں ایمانے مسلمان کلمے پڑھ ہیں کلمہ پڑھ ہیں کلمہ پڑھ ہیں لیکن ایمان, ایمان اسلام کا کام آئی قرآن کو من آئی جنگ کی واری آئی جانا ندرانے پیش کرنے والی آتی آئی او پچھا تھی بہن پیچھا ہٹ بہت یاد مولا اے اے تقریباً دور دے اندر پائے آہ! آہ! آہ! ایک آسرا کنچا اندر اتو <تصفح> تے کلمہ پڑی کھڑے لیکن وچوں اپنی دنیا بچا کے پیچھا مل ویندن، بج اے فرمایا دو تب کے ہر دور نال پائے وجہ دور چ لکے ہوئے لفن لبتے توجہ فرمائی میں اسے واسطے تفسیر بھی یہ ڈوبیا بٹھی بٹھا نا کٹیروں کا شکار بھی کھید بٹھی بٹھی اڈے نا شکاری کو نسے وہ لکن کی جہ نہ لبے اپنا سر تر پہ پیڈ شکاری آ کے آرام نال آپ کے مل کے بوجھ پتہ اس ویل لگتا ہے جلدی بوجھا ہوتا ہے پی ادا لکا پتہ نہیں گول کے کبوتر پیا ہوا ہوئے بلی آنے وہ کیا کرنا مراد لوالی آسرا نہ برادری والے زبانی کلمے نہ پڑھو تو جو, اے جو باہر کھڑے لوٹ بھی لے سی مار بھی بے سی ہر شے بھی کھس پے سی ت محفوظ نہ محفوظ تا تھی سو جگہ اسلام کے بچے بزرگ مثال لین فرمایا فرمایا کو بندہ روشنی دے ایک روشنی بندے دے یہ مثال دے کے مسئلہ سمجھا جائے سفیا فرمائند نے فرمایا ہے کہ بندہ چانن تیا آندے فرمایا شیشے دی مثال کھلو شیشے دی مثال کھل کھلو شیشے کو سورج کے سامنے پٹھا رکھو وہ خالی روشنی چاہیے خالی روشنی چاہیے جی پٹھا پیا تو روشنی چاہیے وہ اپنے آپ بھی چاند نہیں دے سکتا مہاد روشنی چی ہے تے جو شیشے کو سورج دے سامنے سی نپو واتے کیا کریں سورج روشنی کھن لے اپنے اندر پہ لے اپنے اندر پا کے بل سورج سپئی دکس مرے مرج سمجھ سمجھ گال سمجھائی مومن او نہیں ہو جن کو اپنا آپ کا ہی نہ پتا آپ آپ فرمایا مومن وہ نہیں ہونا جا مومن ہوں ایمان تو روشنی آپ بھی کھل دے نال امت محمد رکھو پٹھا بچ روشنی آ سی ہوں گال سمجھائے اسلام دئی شک نہیں روشنی بےوانی لیکن اصا اسلام کو کنڈ کی تھی کھڑے بھائی شیشے کو جو پٹھا چرا خورج والے پاس کانڈ چکر آپ کو ماں نہ آپ ہی بڑھا روشنی شیشے چ کرنا آسی شیشے دا سور جالے پاسے لگ دا. خالی اسی. وال شیشے تو نکل کے بھی اپڑ سی. کہ بلا اساں کی پکھلیا اساں کانڈ اکوج کا اقبال وزہ میں تھم نسارا وزہ میں تم نسارا تو تھے ایمان کو پوچھو چکایا منہ کیتا داوا اسلام یا مسلمان توجہ بلا بنے تلے بندہ لکھ سر دے کنڈ تو پچھو ظاہر ہو تھا جگہ لگتا ہے بولنا چالنا لباس اٹھنا بیٹھنا سڈیا شکل سارے معاملات لباس مکان رنا سہنا تو جو اس واسطے لوگ آتے یار ایمان بچے نہ بچے معاشرت بچے معاشرے دے مطابق تو چلو دنیا دے مطابق بھی تو چلنا ہے دے مطابق بھی تو چلنا ہے دنیا کیا پی او میں آخیا ایمان دی قدر و کی تو ہیں غافل اصا دنیا بچانے آئے لیکن جڑے لوگ ایمان دی قدر تو واقف ہن انہیں دنیا کو چتی کی نو ٹکرائی ہے ایمان بچایا تو جو کسم کر گیا یہ اصا دنیا بچا ون دی خاطر اپنی وجہ کتھا اپنی بول چالی اپنا لباس اپنی شکا لے وہ یہ بنا کے دنیا بچائی کھڑے تا اقبال فرمائند فرمائیا وغا میں تم سارا مدل میں ودا میں تم نسارا تو مدل میں ہنو تم ہو وہ مسلم تم وہ مسلم جن دیکھ کر قربان اچھا یہ بنے رہے ہیں تھلے سر تندر اندر کوڑ بنا جائے لا بنا ہے لیکن اسلام کو کانڈ کی خدا دی قسم کر موہ اسلام آے پاسے آئیے اے حق نہیں ہوتا پر کا نوے لکھ دی پلٹ دین اصلا, سانو کی دیمان دی. او سانگ خا جا موئی نکھل پڑا گئی آکس پہن جائے بندے دا منہ لگے نا دیمن دے اپنے روشنی آتی ہے اتوں وکل کے کئی کو چرنا گن وی घोड़े या, या भावे जे बनेर या थले सिर डी खड़े तो हां को मौला ने दावत दी हैमान वालो ईमाना ना करो अपने धोखा ना करो कौम धोखा ना करो جو کلمہ پڑی بیسے ایمان کھیلا اللہ تے, دے رسول تے, دی کتاب تے. کیا مطلب اللہ کو دا کیا کا ایمان دا کیا من سوفیا فرمیندن فرمائی اللہ رکھ دن ہے محسوس نہیں کی جاؤ ہے جرا بے وال لیکن جی گل بھی گیب کی طرف او رب نی آن دکھے. جیری گل رب دی سونے کی طرف پیغام آوے جہا حکم آوے مولا سونے کو من مولا دے حکم کو کنڈ نہیں کرے داؤ بھاوے جان دے ونی پوے پرواہ نہیں کرے گا پر مولا دی گل کو کنڈ نہیں کرے من رسول ہی اللہ دے رسول سے مان گاؤ کیا مطلب رسول کا طریقہ کار اختیار کرو رسول دی گہال من لو رسول کا حکم من لو رسول دی رسالت من لو سریت من لوگ رسول ہی اس کتاب دے ایمان کتاب اللہ دے رسول تنا دل تھے یعنی قرآن مجیب قرآن مجیب دی, دی گال من لو اللہ گال من لو رسول جا حل بن لو اے ایمان والو اے بہت پنیروں کے تلے سر نہ دے ہو, اندرو, اپنے اندر کالے نہ کرو لوگوں کو دکھاؤ واسطے کلمہ نہ پڑو اے خدا دی قسم کر کے آنٹ واسطے اپنا مطالعہ کرائی اج ہوں کیا حال ہے تے انہاں ڈو ٹو جناب والی یہاں ڈو سمنیا تے داخل ہے باد لوگ وہ ہل بعد کلمہ پڑھ دے لیکن کلمے دے تقالے نہیں جاندے, تکالے نہیں جان دے اسے واسطے خدا کی قسم کر کے آن لو کوئی بھی نیکی ہے کوئی بھی شو ہے وہ کوئی شرط آماز ہے نماز دیا شرطان نے نماز درتان نے بوزو پاسے والے ہو پاس ہوگا ایک بندہ بوزو نہیں کریں گا ساری رات نماز پڑے وہ نماز نہیں ٹھی سکتی کبلے والے نماز نہیں تھ نماز دیا بھی شرط شرطیں نہیں تو نماز نہیں شرطل میں شرط نہیں تسلام جناب ایمان دیا بھی شرط شرط نہیں تے ایمان نہیں ایمان کی بڑی شرطا جے وہ کرے ساری رات نفل پڑے وہ نفل تھی ویسے اس کو فائدہ تھی سی سواب تھی سی سچی دسائے کیوں جو نماز دی شرط چھوڑی بیٹھا بیٹھے لے نا جان بوچھ کے جان بوجھ کے کبلا ادے منہ ادے چلاوے وال نماز تھی ویسے گلے ابلا ایمان دی بھی شارتے کیا شرط کیا شرط فمی خرب تم بل اللہ دے ایمان ہوے او دے رسول تے ایمان اوے او دی کتاب تے ایمان اوے ایمان دا معنی نہیں محض زبان نال آکھ لے کہ محض زبان نال آدا تب نیر تلے چھے سر کھڑے جو زبان لالاد ہے اندرو کولے اندرو اندرو خرابی ہے والمنافقین لے زمرے چا ایمان کر لے کلما میاں ہر تیری مرضی نہیں چلنی ہوں تیری رضا نہیں چلنی اور تیری خواہش سے تری لزت نہیں چلنی ہوں کلمہ پڑھ بیٹھے ہوں یا مرضی اللہ بھی چل سی یا رسول بھی چل سی یا وہ پران بھی چل سی نمروتی طاقت بھی آدھی لی اور وہ جہاں رب رسول کے مخالف خون تو اٹھیا خریدے آن یہ یہو دونوں سارا بھی آدھے آن لی کفار بھی آدھے آن لی او جگہ یہ سارا کو مڑے ایمان نہیں بن سکتا ایمان تا بنسی رب رسول کے ہر دشمن اللہ رسول تا ایمان بنسی اصل جی نے سوفیا فرمائیں کلمہ پال گئے اسلام چھ بنےر تلے سر تر جو پچھو آگ سی کتو کڑی ہے بنے تلے سمجھ آئی بیٹھے کبلا آج کافر، أسا کو کیا نتی باقی سارا پچا نے فرمائی تو جا ہر شہر چھوڑ چھوڑا کے دنیا کو سینے ایمان جہاں مولاش قبول محمد اربی بار گاہ قبول اقبال کیا حاصل کلم میرے سونے نبی دور مبارک چیز کلم پڑھنے ٹھیرن لیکن ادرو ہنر ادرو بے تو بے اندر کلمے اتبار کرے سے ای بلا آج دا آج دا مسلمان بھی تقریباً جیاں بنا بیٹھے یا بنے دلا ہے یا اپنا ظاہر جہاں جی اسلام دے مطابق بنا ہے مسلمان کو نہیں یا مسلمان بڑے یا نہیں کھڑے نے صرف بنےرے تک اسلام پڑتا نہیں اے کیا وجہ ہے یہ وجہ ہی ہوئے اسا ایمان دی قدر نہیں سمجھی ایمان دی قیمت نہیں سمجھی خدا دی قسم کر کیا تھا کل کل پروجے محسر حسر تبھی ہو سی سونے ندی کا فرمانے والی شان فرمائیے اگر اللہ دی کی باردا اندر قبولمان بدل چلیں ایمان دے بدلے جے. اگر اوہد پہاڑ جتنا بھی سونا کو پیش کرے مولا سونا قبول اچھا اوہد پہاڑ دھٹا نا ہاں جی دھا جی اچھا اچھا بڑا پہاڑ اتنا سونا ہو تو ایمان ہومان مقابلہ وت نہیں تھی ستا اصا تا ایک پھکا چاولوں کے پیچھو وکی بیٹھے ہونے گل گلتم کر گیا اصا تی خاطر دنیا کے سادو سمان تے مالو متا خاطر ہر شاید اپنی قربان عزت ایمان غیرت حیا کیا وجہ ہے وجہ یہ اصا قدر نہیں جانی خدا کی قسم کر گیا نا جن قدر جانی ہے انہاں دنیا نہیں بڑھائی انہاں کوئی شا نہیں بچائی انہاں صرف بچائی ہے تو ایمان بچائی تیرا میاں محمد بخش فرمائند میاں شاید فرمائند فرمائییا فرمائن فرمائن فرمائن فرمائن قدر نبی دا چی او, او قدر نبی چی جان دنیادار کبھی نے قدر نبی دا جوڑ دنیا تار کمی نے قطر لبی جانن والے والے وہ یارا سو مدیل سوگ وچ مدینے ایک مدینے مدیچ راون والے دی گال سنا وا. میرے پاک نبی دا یار اللہ دا شیر حضرت سید رضی اللہ تعالی قربان و حضرت فروخ دا دورے آپ سرکار نے حدرت سید کافلے دا سپا سالار بنا کے پاس دا رومیا کید ہو گیا, گیا انہاں پکڑ کی اے جی سپا سالار حضرت زید سرکار اللہ سونے نے انہاں کو حسن بھی بے مثال لائی کت بھی بے مثال لائی रोप भी बेमिसाल ली रूमी रूमी सिपाही ने जरत जैद को पकड़े है बादशाह बार गाज गए आदन बादशाह वा एक नौजवान पकड़े से ढाढ़ा सोना ढा सोना गैरतमंद भी बड़े ना विकन ना झुकन لئی عجیب روپے پاشا دار کوئی دکھاؤ کی نوجوان اس بادشاہ دا دستور آئی اس اپنے سامنے جناب والیر ہوئی سن بندہ آتا آئی زنجیر آئی چھ آئے اللہ دا شیر حضرت زید جب بادشاہ سامنے آئے دے گوہا کے کھڑو گئے بادشاہ وہ یار جنجیر چاہ کے سر جھکا کے آئے حضرت زید فرمائے جس تبلیوا نے جی تھی چھکیا ہوے وہ کافر پھر کوئی نہیں جھک سکتا سر آمن لال کے دربار چکا ہوا ہوفر اگ چکا ہوئے نا. دے نہیں ہوں دا. بادشاہ لے لائے. اے آخر بادشاہ دارہ لگتا یہ ساری گل پیاو نہیں زنجیر چا چھوڑو زنجیر گئی پاک نبی کا غلام اپنی جناب والی اپنی اپنی عزت نالی، اپنی شان وقار بادشاہ نے بڑے طریقے بادشاہ بہاداہ یار بندہ تڑا کم دگ بندہ کوئی قتل کرنے کرنا میرا دل نہیں کھرید تنا بھی وہدر بھی بڑا مولا سونے نے بلا ہے میرا دل کرے کوئی مان تیر گا اپنا وزیر چ بناو ہن بادشاہ نے ہر شروع کر دیتے بادشاہ جیڑی نے میں بادشاہ میں پیش کر دیس لیکن صرف اپنا ایمان چھوڑ دے آخر کار بادشاہ اس گلتے آ گیا بادشاہ کا چل اگر اپنا کلمہ چھڑے لیں ایمان چھڑے لے ہساں ہاتھا خزانہ بھی دیس او ملک آئی پاکستان چار ملک کیسر کیسرو کسرا یہ ٹو ٹو شائیاں دی دنیا بنی ہے اج تک مشہور کیسر رو کسرا فارسٹان چوبی گھنٹے بادشاہی سورج نہیں ڈبد ہاں سوباں سا کو تے پھکا چاولنگ لا بھو نے اچھا دے پی ایمان اے اکھن ہاں نوکری لبھے نوکری دے باویں ابو جو مرضی کرا توجہ اے ہاں پیسہ دے باویں روپیہ 15000 دے تھی پیش کرے سڈے وچ کنڈیکٹر چبنا شاہی بادشاہ ادی شاہی بھی دس ادا خزانہ بھی دیسو رشتہ بھی دس یہ مدی سمن والے مدی سم گ میرے پاگ نبی دا غلام جواب د فرمایا تلے تو ایمان کی گال کر فرمایا ایک پاس دی ساری بادشاہی رکھ سارے رک تو آخ میں کل اپنے مذہب کی سا بانگ ہی نہیں لگتا کنا چوٹیاں ترقی یافتہ کنا چوٹیاں ہوگے دی گڑ گڑ بیٹھے ہوئے بانگ ٹپ ہے توجہ فرمایا جی میں کل اپنے مذہب کی آسان سنیے اگر تے نا اس آسان سنن کا سواب چا فرمایا چلے اب میں ہوتا نہیں تو ایمان کی گال کرے نا ساری کو ماول ہر ویل سر یہ مسلمان شرم نہیں آتی مسلمان خدا کی قسم کر کے دیکھ قدر ایمان دی دیکھ فرمایا تو تانگ کے سواب ہر شا دے میں قبول نہیں تو ایمان کی حل کرے نوجو فرمایا بادشاہ کن کھول کے سن ترے کو آزان دواب دا بدلا نہیں تھی سکتا تری پوری بادشاہی تو تے ایمان کا مل بدلنا اصل وہ خالی زبان سے کہ بھی دیا لائی تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لائی تو, تو کچھ بھی نہیں ایمان دی قدر و قیمت خدا دی قسم کر گیا تھا اقبال اپنے دور کی گل کی ہاں ج اکبال اپنے دور کی گل ہے نا اشا? اج تو وی پندرہویں سدی لگی گئی اقبال آتا ہے دا ایمان پے پہ, پہ سب سطح تلے ہوئے ایمان پہ جنے پہ سب سطح تلے ہوئے لے کے خرید ہو علی گڑھ کے پاؤ کیا مطلب اقبال فرمائند فرمایا تو مول تھا علی گڑھ والا توجہ ہے وہ علی گڑھ والا مل کیا ہے وہ علی گڑھ والا مل علی گڑھ والا مل کلما پڑھ نماز پڑھ روزہ رکھ اج کر زکات نے پر گلام یوی کا بن نظریہ یو دیا رکھ تعلیم اگریز والی پڑھ گلام کا بن کت مسلمان ہوے بچوں پورا اگریز ہوے یہ علی گڑھ والا ریٹ ساڑی قوم آئی سدکے کیا ایمان دوں کیا مل سک نوکری دے سو فلما دے سو وی سی آر دے سو موبائل دے سو ترقی سو خالی جنا بھی نہ دے سو نرا بھی دے سو اکبر آبادی فرمایا قوم کیا ہے اکبر احباب کیا کارے نمایا کر گئے اور مسلمان کی تے یہ آدھے جم دیں کر کے کیا پتا احباب کیا کارے نمایا کر گئے بھی یہ کیا نو کرے بی کیا نو کرے پینشن اس قوم کے حصے ایمان ہے ہی کون بی ای نوکری پینشن بھئی کہانی کو او خدا دسان اپنی دنیا کی خاطر پیسے خاطر لالچ کی خاطر اساج اپنا دات لائے عزت دات لائیے دلائی گیرت دلائیے خاجا ہسن بسری بولا لی فرمایا لا ایمان لو لملہ غیرت لہو فرمایا جس دل نہ رہو اس رہ دل ایمان بھی نہیں رہ سکتا جس دل غیرت نہ ہو اس دل ایمان اچھا سچی دسا سچی دسا یار نوکریاں دی خاطر ہیں تنخواہ تو توڑا ہزار مسلمان دی تھی بھینے عمر اٹھارہ تو بھی ہی سال لکی دی کنڈیکٹر منی کھڑیئے کمرتان تو لہور پیوین دیئے وہ لہور تو اسلام آباد کوئی پیوین دیئے مہینہ مہینہ, مہینہ ماں پیوں کو خبری کو نہیں ہوں دی تے ڈرائیور تے کنڈیکٹر سہبان جتنے شریف ہوں دن اے تا ساری کونگ جان دی ہاں اور کیوں مولی صاحب تنخواہ واسطے بھیجی میں آخیا نام مراد اس تنخواہ کو اس تنخواہ کو اپنا منہ مکالا چکرا تو چکر بھی عزت بچا لے پتہ نہیں اس عزت کیا ہے کیا نہیں بچتا خواجہ مولا علی دا آئی فرمایا جی ٹوغیر رکھ نکل بنے اوسا ایمان نہیں رہ سکتا ایمان بھی نکل ویندے خدا کی قسم کر کے آدھا اچھ اس مت دیا بیٹیا بہن ماوا بیو کوئی کٹھائی پر رل دی کوئی کٹھائی پر دیئے دی ہے کوئی کٹھائی پر رل دی ہے او خدا کی قسم کر کے انا اگر غیرت کو نہیں تا عبادت کی ہے حسن بشری اس علی دا خلیفہ ہے جس علی دے بارے میں پاک نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی شبا فرمایا میں شہر علم دا علی علم دے شہر دے اتا خلی دے فرمایا جو غیرت نہ ہوئے ایمانی اچھا دھی دی خبر کو نہیں دی خبر کو نہیں بیوی دی خبر کو نہیں بیٹی دی خبر کو نہیں یہ کہنے گئی سادی سادی اسلام تے سادی غیرت اصار آپ رسول کو کیا مو نکھے سو خدا دی قسم کر کیا تھا بندہ ایمان اللہ ہوے جو کوئی اس کو آکھ یار ساری دنیا گھیند چا یہ کباری اپنی بھی بیندہ مہتنی کھا چا وہ گوارہ کرے سی ہاں توجو نئی جی اتنا اتنا بےغیرتی بادار کرم وہ شہر والی تو کڑی جناب علی ماڈرن طریقے کی دیہات بھی بچیاں کون کڑی میں تقریب آیا ہم شوج آباد میں گلتی ستر اسی سال میں بندہ سمجھدار لگنا شہریاں مارڈن ترقی دیہات آ بچے کوئی کرم آی فوٹی چڑی ہے کوئی کماندہ چڑی ہے کوئی گاہ کپڑے نہیں چاکر نیڑی چاکر پچھو ابا جی ہو گھر بیٹھے ابا جی ہوٹل تاش دے جناب فیرا جیرت مند ڈاڑی منا کے مچھان سے چونکہ بیٹھا ہوں شوہر ڈرامے پسا پیا ہوں دا. تو کرمال کتی ہے نکے کی ماں میں نماز پڑھی آ گاہ ٹونگی آ بال پڑی آنا تال اتوں پڑھ لے کیا ہے الا اللہ محمد رسول مولا فرمندہ ہاں یادین آ منو آ آمینو اے آمینو. تماشا میرے بناؤ خدا دی قسم کر کیا تھا او شغیر کی تقسیم تھے نے فضل حق خیر آبادی دی کی خیرآبادی دے زمانے کے مسلمان بی بی وی ہن مسلمان مرد بھی ہیں اور دے پیچھوں دشمن لگے نظر آئی کا چھال کا کافر جو لگے لگ انہاں کالے خواہ چھالا مار انہاں نے مولا سونا جانت دے سکیں عزت نہ دے سکتا. لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ اچھا سچی لی سچی رسا وایا جی ہو جمان تو مالی شاہب ہوئے مسیح کلہ ڈاڑی بھی منہ چولی شاہب بھی ہے قرآن ہی پڑھدہ پڑھیں نمازیں بھی پڑھیں خل ہے ادھر کو کلیاں جی بہن جوان کو پڑھاون فی سو دسو تو صحیح اچھا یہ جی رہا ظاہری لبادہ اسلام دا اوڑی بیٹھا ہے ادھے کلو تر نہیں بھیجنی تو ماستر صاحب چاچا لگ دیس اماما لگ دیس او کیسے لگ دیس سادی قوم دی مات ماری پہ یہ خدا دی قسم کر گیا ایہا اقبال نے فرمایا ہے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے باؤ سے تص علی گڑھ والا ریٹ لاؤ ساڈا ایمان ہے ہاضرائی پیر باہو گل مکے پیر باہو فرمائدہ فرمائی زبانی کلم او یارا حری کوئی پڑھا زبانی کلم او یارا حری کوئی پڑھتا پر دلتا پڑھا کو چھے کلم وہ یارہ ترے تا پڑھیے ہلے سبان لٹھوئی شک کی جان یار کلوئی مل ملو پیر پڑھایا باہو میں سطح سہا گل تکلیف ہے ایمان سیدنا آن مشکل اللہ مولا بار کو سوکھی رکھی او جیرے مومن کو تکلیف ہی رکھی خلائیں. حالانکہ یہ تے دشمن مولا سونے, سونے جنتر ہٹا دے جنت دپردیم حضرت جبریل نے ہٹایا جن موسا کلیم دی جنت دعمت سجدے سج گر گئے عرض کی تھی باری دال یہ کہتے کن بڑائی کھڑے ایڈیا بڑی نعمت مولا نے فرمایا ہے وہ جنا لوگوں کو دنیا بڑا ہی کن وہ جی دنیا چھ کٹ کے آدھے مصیبتان تو تکلیف فرمائیا تکلیف دے کے بدلے چنت نہ دا مکلی ملا فرمے دن مولا سونا جو وا دیاں ودیاں نیمت مولا سونے نے فرمایا جبریل جہنم تو پردا بھی چاہ جہنم تو پردہ چایا ہو مولا نہیں ج اس طرویاں بغیر تھی جو مردی آیا جیرے دنیا مزے کھیل کے آئے ادرت مقلی مرض کرولہ سنا یہ دنیا دیا تکلیف کھ بھی کہنی ہی تو بچاویں بس جو گھر بنا دے تو یاد دنیا ہے آزاد مالن جہنمتا بنتا اور جہاں دنیا دیکھے تنگ تھی کہ رد ہے پر رب رسول کہل نہیں بلتا وہ دنیا والے چار ڈیحان دی, دی تنگی نہ کٹ پہنتا پر اکھاں آزادی ل وما علينا إلا البلاء المبين